تم حنيص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحجرات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم لا قال تعالى انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُلَائِكَتُهُمْ صَادِقُونَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الصَّفِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون وقال جل وعلا كما ورد في نفس السوره ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم وعن جرسوم بن ناشر بن رسول الله تعالى عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ری رحم اللہ فرض فرائض فلا هذا حديث حسن رب اشرح لي صدري ويسر من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا يا رب ہم بحی نووی کی حدیث نمبر تیس پر گفتگو کر رہے تھے ایک حد تک تو ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی لیکن اس میں ایک کمی کا احساس مجھے ہوا اور میرا خیال ہوا کہ اس کی تلافی آج کر دی جائے اس حدیث کا جو سب سے اہم اور پہلا ٹکڑا ہے اس میں لفظ آیا ہے فرض ان اللہ فرض فرائض فلاں حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں اللہ نے کچھ فرض تو تم پر عائد کر دیے ہیں لازم کر دیے ہیں ان کو ضائع مت کرو یہ اصطلاح فرض کیا یہاں پر وارف ہوئی لازم واجب امپیریٹو یہ تو تمہارے لیے لازم ہے اس کے بعد جو تین ٹکڑے اور ہیں اللہ نے کچھ حدود قائم کر دیے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے ان کی بے حرمتی نہ کرو اور کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار فرمایا ہے تمہارے لیے رحمت کے طور پر بھول کر نہیں کسی نسیان کی وجہ سے نہیں کہ اللہ کو وہ بات جان نہ رہی ہو اللہ لیکن اللہ نے حکمت کے تحت اور تمہارے لیے رحمت کے طور پر سکوت اختیار فرمایا تو ان چیزوں کے بارے میں بحث مباحثہ نہ کرو خود قرید نہ کرو خام خاکون کے بارے میں تفصیلات کے اندر جانے کی کوشش کی تو میں نے اصل میں اس کے جو پہلا ٹکڑا ہے اس کے بارے میں فرائض دینی کا ایک جامع تصور آپ کے سامنے رکھا اور اس کے لیے ایک ذہن کے اندر نقشہ جمانے کے لیے ایک سہ منزلہ عمارت کا تصور آپ کے سامنے پیش کیا اس میں پہلی منزل پر کوئی تعمیر نہیں ہے صرف چار ستون پڑے البتہ ان ستونوں کے نیچے فاؤنڈیشن ہے اس کے دو حصے ہیں ایک جسے آپ کہتے ہیں کرسی ہے وہ بھی فاؤنڈیشن کا حصہ لیکن وہ زمین کی سطح سے اوپر ہے نظر آتا ہے اصل فاؤنڈیشن اصل جو بنیاد تعمیر جو ہے بنیاد جو ہے اس کی وہ تو در حقیقت زیر زمین ہے چھپی ہوئی ہے نظر نہیں آتی لیکن اصل جو ہے بنیاد تو ہوئی پھر ستونوں پر پہلی چھت آ گئی پھر دوسری چھت آ گئی پھر تیسری چھت آ گئی اب اس میں جن اصطلاحات دینی کا تذکرہ ہو گیا ہے میں صرف گنوا رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ جو بلتھ ہے اس کا گویا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہے کلمہ شہادت ایمان کا وربل اقرار وربلفکیشن اور جو اس کے نیچے ہے وہ ہے اصل ایماد قلبی ایماد یقین والا ایمان پھر چار عبادات ہیں نماز روزہ پھر پہلی چھت کے زمین میں جو اشتراحات ہم نے سمجھی اسلام ٹو سرنڈر اطاعت دلی آمادگی کے ساتھ حکم ماننا تکوا احتیاط کرنا کہ کہیں بھی اللہ کی کوئی حد ٹوٹ نہ پائے اللہ کے حدود سے تجاوز نہ ہونے پائے اور ان سب کا مجموعہ عبادت رب بندگی ہمتن ہم وقت ہم جہد سے اللہ کی اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگی دوسری چھت پہ کیا ہے یاد ہوگا آپ کو تبلیغ بات پہنچانے کے لیے ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل دعوت ان کو کھینچ کر بلا لینا اللہ کے راستے کی طرف اسی کے ذہن میں آ جائیں گی اور اصلاحات میں تعلیم حضور معلم بنا کر بھیجے گئے نصیحت لکم وسیعت یہ الفاظ اسی کتابیں ہیں تیسری اہم اصطلاح ہے امر بالمعروف بال معروف نہیں یعنی من کر ایک حکم بنی سے روکنا اور ان سب کا حاصل کیا ہے شہادت الناس لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تیرا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں اب تیسری منزل ہے اس کے لیے کیا اصطلاحات آئیں تکمیر رب اللہ کو بڑا کرو یعنی اللہ کی بڑائی کو نافذ کرو وہ واقعی بڑا مانا جائے کامتیندین رخوفی کائم کرو دین ایک پورے اظہار زندگی پر دین حق کو غالب کر دیا تھا اور پھر ایک اور اصطلاح وہ یقین دین و کل ہو بلّہ نظام پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے اللہ کتابیں جائے اور ایک حدیث میں اصطلاح آئی ہے تکون کل مت اللہ کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے اب مجھے خیال آیا کہ ان اصطلاحات میں جہاد کا ذکر کہیں نہیں آیا کتال کا ذکر کہیں نہیں آیا باقی تو ہمارا تمام فرائض دینی کا جو ہے یہ نقشہ مکمل ہو گیا اس سہ منزلہ عمارت کی تمثیل کے حوالے سے لیکن ہم ایسی حدیثیں پڑھ چکے ہیں جس میں کہ حضور نے فرمایا کہ ہمارے دین کی چوکی کا عمل جو ہے وہ جہاد فی سے جو نا کہ حدیث نمبر 29 میں ہم نے پڑھا تھا حضرت مواد اللہ تعالیٰ یہ ایک مختصر حدیث ہے اور جو نے روایت کی ہے تو اس میں کیا الفاظ آتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ اخبروں براس الامر و معمود ہی وزیر وطلام احب آج کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس ہمارے دین کے معاملے کی جڑ کیا ہے اور اس کا عمود تنا کیا ہے ستون کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے چوٹی کا عمل کیا ہے کول تو ملا یا رسول اللہ میں نے اس کیا حضور ضرور فرمائی پائیے قال رسول امر الاسلام جڑ جو ہے ہمارے اس دین کی وہ اسلام ہے وہ امود اور اس کا ستون اور اس کا تنا یہ نماز ہے وہ ضرورت سنام ہی الجہاد اور چوٹی کا عمل جہاد یہی حدیث ہے جو ہے رب و جو آئی تھی ہم نے کافی پہلے پڑھی تھی یاد ہوگا اس میں یہی بات ایسے آئی ہے ان شی تحاد کا یا بعض میرا سے حادث امر ضرورت سنا احباد اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے فکال اب نبی و امی نبی اللہ فحدس تو حضرت معاذ نے رف کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول ضرور فرمائیے یہ تو حکمت دین کا خزانہ ہو جائے گا مجھے عطا ہو جائے ضرور مرحبت فرما دیجئے فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ عصم الشاد فرمایا محمد ربد ہو ہمارے اس دین کی جڑ تو یہ ہے کہ تو اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں وہ اکیلا ہے تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دے اس بات کی کہ محمد اس کے بندے ہیں اور رسول ہے صلی اللہ علیہ و اکاؤزا اور اس کا جو تنا ہے قائم رکھنے والی چیز ہے اب یہاں دو چیزیں بیان کی اس حدیث میں ایک آئی صرف نماز یہاں نماز کے ساتھ زکات کا اضافہ ہو گیا کام الٹ ہاؤت نماز کا قائم کرنا اور زکوۃ کا ادا کرنا ضرورت اس سرا اور چوٹی جو ہے اس کی وہ ہے جہاد فی جہادی صبد یہ میں نے دونوں حدیثیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں جو فرمایا گیا کہ چوٹی تو جہاد فیس اب ہے اور میں نے جو نقشہ آپ کے سامنے رکھا اس میں کہیں جہاد کی نفظ نہیں آیا تو اس کی کمی کی آج تلافی کر رہا ہوں اسی لیے میں نے وہ آیات آپ کو سنائی ہیں سورہ حجرات کی آیات نمبر چودہ پندرہ کئی دفعہ بیان میں آ چکی ہیں حضور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ایمان لانے کا آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم اسلام نہیں آئے مسلمان ہو گئے ہم نے سرینڈر کر دیا Resistance ختم کر دیٹ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب اگر جاننا چاہتے ہو کہ حقیقی مومن کون ہے تو اگلی آیت میں آ گیا ان نمل مومنون اللہ حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہر جلد نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور بالوں کے ساتھ ہم صرف یہی لوگ سچے گویا کہ اسلام کے تو پانچ ارکان تھے کل میں شہادت نواز روزہ حضات ایمان حقیقی کے وہ اضافی رکن ہو گئے یقین دل میں جہاد عمل اب گویا کہ یوں سمجھئے اسلام کے ارکان تو پانچ ہیں لیکن ایمان کے ارکان سات ہو جائیں گے کیونکہ اسلام والے تو شامل رہیں گے وہ تو لازمن ہے ہی ہے ایمان تو اس سے اوپر کی بات ہے نا وہ چار پانچ تو ہے ہی ہے لیکن دو اضافی ہو گئے ایک یقین دل میں ایک جہاد عمل پھر دوسرا مقام میں نے آپ کو سورہ حصف کا وہ بھی آیات ہمارے ہاں بار بار زیر بحث آتی ہیں اہل ایمان کے ہاتھ تمہیں بتائیں کہ وہ کاروبار کون سا ہے جو آزاد علیم سے جہنم سے چھٹکارا دلا گئے خود ہی جواب دیا ایمان پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسول پر اور جہاد کرو اس کی لاح میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سب جو تو میں نتیجہ کیا نکالتا ہوں دیر کین بی نو ایمان وداؤٹ جہاد جہاد انٹیگرل پارٹ ہے جو بھی جو اصل میں ایمان کی جو پوری تشریح ہے اس کے اندر انٹیگرل جہاد ہے اگر جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں گئے اور دیر کین بی نو سیلویشن فروم جہنم وداؤٹ جہاد اگر جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو یہ دو کام کرنے ہوگے ایمان دل میں یقین والا اور جہاد اب اس کو سمجھیے اس پورے فریم کے اندر فٹ کیجیے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پلنٹ لیول ہے وہ تو ہے کل اس کے نیچے ہے دلی یقین والا ایمان یہاں سے ایک پودا پھوٹتا ہے اور وہ بڑھتا ہے اور مختلف سطحوں پر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں اور پھر وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے یہ پودا کہاں سے پھوٹا ہے یقین والے ایمان سے یہ شہادت باللسان والے ایمان کا حصہ نہیں ہے ارکان اسلام میں سے نہیں بعض لوگ اپنے ذرا جوش میں جذبے میں کہ جہاد کی اہمیت بیان کریں تو وہ اس کو ارکان میں شامل کر دیتے ہیں اسلام کی یہ زیادتی ہے ارکان اسلام حدیث جبرائیل کی روح سے اور ایک اور متفق روایت کی روح سے وہ پانچ ہی ہیں کل میں شہادت تماز روزہ حجات مجھے یا کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں کسی کا اضافہ کر ارکان اسلام میں تو نہیں ہے ارکان ایمان میں سے ہے اب یہ ایمان کا پودا جو ہے گویا کے وہ جو اوپر لیول ہے اس کے نیچے سے اصل جو یقین والا ایمان ہے وہاں سے نکل رہا ہے اور یہ جا کر پہلی سطح پر اس کی جب آئیں گی شاخیں یہ وہ اسلام کے لیے اطاعت کے لیے کہ جہاد لازم ہے اس کے بغیر جہاد نہیں اس کے بغیر ایمان اور اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے پھر اور اوپر چلتا ہے یہ دعوت و تبلیغ کے لیے ظاہر بات ہے وقت لگے گا محنت صرف ہوگی یہی جہاد ہے نفس کے ساتھ اور جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ پہلے دین سیکھو گے تو سکھاؤ گے پڑھو گے تو پڑھاؤ گے سمجھو گے تو سمجھاؤ گے ایسے ہی تو نہیں اور پھر اور اوپر جاتا ہے یہ پودا یہ درخت اور جو آخری سطح پر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں وہ اقامت دین دین کو قائم کرنے کی جد و جہود، یہ گویا کہ اس کا آخری اور اس کا نقطہ عروج یہ ہے گویا کہ وہ جہاد کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے آپ کو تین قوتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کا نفس امارا ام انفسا نہ مارا تم بسو یہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے اندر سے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا یہ جہاد کی پہلی منزل ہے پھر دوسری آئے گی پھر تیسری آئے گی لیکن ظاہر بات ہے کہ پہلی منزل اہم ترین ہوتی ہے پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی تو اہم ترین منزل کون سی ہے اس کو آپ کہیں گے جہاد خلاف النفس اپنے نفس کے خلاف جہاد اسی لیے فرمایا حضور نے المجاہد و جہاد الفس ہوں اصل مجاہد ہوئے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکے اور ایک اور حدیث میں جب حضور سے سوال کیا گیا جہاد افسل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے تو فرمایا انتظاہد اللہ اپنے نفس کے ساتھ کشاکش کرو کشتی کرو لڑو اس کے خلاف جن کو جوہد کرو اسے اللہ کا مشکل یہ جہاد کی پہلی منزل ہے لیکن یہاں اسی پر دو ضمنی جہاد اور آ جائے گی اس نفس کو اکسانے والا وہ شیطان لڑیں گے ان شیتان کانوں رقم ادوم یہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے اپنا دشمن سمجھو یہ یہ الناس سا اندازی کرتا ہے جیسے کوئی آگ جو ہے ذرا اوپر اس کے خاکستر آ گیا پھوکے مار کے آپ بھڑکاتا اس کو یہ نفس کے اندر شیطان جو ہے پھوکے مارتا رہتا ادو نے مثال دی یہ شیطان اپنی تھوتنی انسان کے دل پر رکھتا ہے اور اس میں پھوکے مارتا رہتا اس شیطان کے خلاف جدوجہد کرو اس سے لڑائی کروا اسے دشمن سمجھو وہ تمہیں نظر نہیں آتا وہ تو تم پر حملہ کرتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے غیر برائی ہے جن ہے اور اس کی جو اولاد ہے اس کی جو اور جنات کے اندر جو اس کے جماعت ہے وہ سب کے سب غیر مرئی ہی ہیں نظر نہیں آ تو یہ جب تک کہ اس کے خلاف جہاد نہیں کرو گے تو کیسے تم اللہ کے بندے بن سکو گے کیسے اپنے نفس کو تابع کر سکو گے تو جہاد نفس کے خلاف جہاد شیطان اور اس کی ضروریت مانوی سولمی کے خلاف تیسرا جہاد تو اسی لیول پر ہے ابھی پہلے لیول کی بات ہو رہی ہے آپ انہیں چاہیں تو سب لیولز کہ لیں پہلے لیول کے تین سب لیولز نفس کے خلاف جہاد شیطان اور اس کی زوریت کے خلاف جہاد اور نمبر تین بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد یہ معاشرہ آپ کو دھکیلتا ہے برائی کی طرف کیا کریں جی اب چلن ہی اس بات کا ہے کیسے اب اگر یہ پردہ ودہ ہم کر دیں گے تو ہماری بچیوں کی کہاں رشتے ہوں گے کون لے گا ہمیں کون ہمارا داماد بننا پسند کرے گا اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ میں گھر کے اندر تو جا ہی نہیں سکتا مجھے تو باہر بیٹھ کے بیٹھنا پڑے گا اس لیے کہ اندر تو میری سالیاں بھی ہیں وہ تو نابحرم ہے ہاں ساس محرم ہے تمہاری اپنی بیوی محرم ہے سالیاں تو محرم نہیں یہ معاشرہ دھکیلتا ہے اب آپ رشوت لیتے تھے آپ نے چھوڑ دیا اب آپ کے گھر والے لڑیں گے تمہارا دماغ خراب ہوا ہے فلاں تمہیں کوئی تخواہ کا حیدا ہو گیا پہلے ہم کھاتے پیتے تھے ناشتے کرتے تھے آلہ انڈے بھی ہوتے تھے پراٹھے بھی ہوتے تھے اب سوکھی روٹی مل رہی ہے یہ معاشرہ آپ کو دباؤ میں ڈالے گا بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں کہاں سے کریں گے جائز سے تو ہو نہیں رہا جہیز کے بغیر ہوتا نہیں کچھ کہاں سے لائیں گے حرام سے کریں بھی مجبوری ہے یہ معاشرہ دھکیل رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ایک پرورٹیڈ سوسائٹی وہ پریشرائز کرتی ہے آپ کو بدی کی طرف اس کے خلاف اسٹرگل کرنا وہ جس کو کہا گیا ہے زمانہ باتو نہ سازد اگر زمانہ تمہارے ساتھ ہم آہنگی اختیار نہیں کرتا تو اب دو راستے ہیں نمبر ایک تو بات زمانہ بے ساز تم زمانے کے رنگ میں رنگے جاؤ فرکشن تو ختم ہو جائے گی نا جدر زمانہ جا رہا ہے تم بھی ادھر چلو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی تو فرکشن تو نہیں رہے گی اور ایک یہ ہے زمانہ بات نہ تو با زمانہ ستیز زمانہ تمہارے ساتھ ہم مہنگی نہیں کر رہا تو زمانے کے خلاف جب کرو یہ وہی لفظ ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا روس چراغ مصطفی سے شرار گلابی زمانہ بات نہ تو بعض زمانہ ستیز زمانے کے خلاف اسٹرگل جو مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک ہجو ایک طرف جا رہا ہے آپ بھی ادھر ہی جا رہے ہو تو آپ کو کوئی اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں وہ ہجو خود ہی لے جائے گا آپ کو اور اگر آپ اس کے برق چلنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے بڑی مشکل سے آپ دو قدم چلے اور پھر ہجوم کا ریلہ آئے اور آپ کو دس قدم کی لے جائے جو ہوتا ہے تو پہلی سطح جو تھی اسلام اطاعت تقوی احسان عبادت رب اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے تین جہاد کرنے پڑیں گے جن میں میجر جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد المجاہد ہو میں جہاد الفسر ہوں فتار شیطان کے خلاف جہاد یہ کیسے ہوگا یہ میں بعد میں بتاؤں گا بگڑے ہوئے ماڈفے کے خلاف جو ہے جدوج اب اگلی سطح پر ہے دعوت اور تبری جیسا کہ میں نے کہا پہلے دین سمجھیں گے سیکھیں گے تبھی تو آگے پہنچائیں گے یہ جہاد ہے وہی وقت آپ لگاتے ہیں دنیا سیکھنے کے لیے کوئی فن سیکھنے کے لیے کوئی ہنر حاصل کرنے کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کوئی دی, کو جو ہے پی ایچ ڈی کے علاوہ بھی اوپر جا کر جو ہے ایک کے اضافہ کر دے یہی وقت لگانا پڑے گا اللہ کی کتاب کو اللہ کے رسول کی حدیث کو سمجھنے کے لیے تبھی تو آپ پہنچائیں گے وقت لگا کے نہیں ٹائم از بنی وقت ہی تو دولت ہے وقت ہی سے ایک ڈاکٹر جو ہے فیسے لے رہا ہے وہ وقت ہوا اس کا خرچ ہو رہا ہے کوئی اور ہے وہ دن بھر گس کر رہا ہے دفتر میں کلرکی کر کے تو اسے پیسے ملتے ہیں نا. وقت ہی تو ہے نا. وقت ہے صلاحیت ہے یہی وقت پر صلاحیت لگے دین کو سمجھنے اور سمجھانے میں خیر اب اس کے بھی تین لیول ہیں پہلا لیول کیا ہے جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے آپ کے معاشرے کا تعلیم یافتہ طبقہ ذہین طبقہ دی انٹلیکچوئل مائنورٹی ذہین اقلیت اس تک دعوت پہنچانا جو ہے آسان کام نہیں ہے اس کے لیے تو آپ کو خود بھی اسی لیول آف کانشسنس پہ آنا پڑے گا جس پر کہ وہ لوگ ہیں وہ واس سے اثر نہیں لیں گے تو کہیں گے داؤ دلیل لاؤ ہاتھوں براہانا کو مل تم تم سا جب قرآن کہتا ہے تم لاؤ اے مشرق اے کافروں کو دلیل ہے تو لاؤ پیش کرو تو نے بھی تو ہاں کہنا دلیل تو ہمیں تو یہ دلیل جاننا تو آسان کام نہیں یہ ستی سے علم سے تو نہیں ہو سکتا قرآن کا ستی علم ہے حدیث کا بس واجبی علم ہے اس سے یہ ان کے ساتھ یہ بگڑے تگڑے جو شیطان ہوتے ہیں جن کے دلوں یا ذہنوں کے اندر غلط فلسفے ہیں غلط نظریات ہیں ڈارورے جما رکھے ہیں مارکسزم نے پنجے جما رکھے ہیں لاجیکل پوزیٹیوزم نے پنجے جما رکھے ہیں میٹیر نے پنجے جما رکھے ہیں سیکولرزم نے پرزے جما رکھے ہیں لبرلزم نے جو ہے پنجے گاڑ رکھے ہیں ان سب سے زبردست ہونا اس کے لیے آپ کو بڑی اونچی سطح پر تحصیل علم اور حکمت کی سطح پر کرنی پڑے گی اینڈ دیٹ از اے لائف لانگ ایز پروسیس وہ پوری زندگی کا معاملہ ہے یہ کچھ یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہول ٹائم ہوگا دو اپنی زندگیوں کو اسی کام کی طرف اس سے کمتر سطح پر ہوتے عوام عوام جن کے دماغوں میں وہ خرناس نہیں ہے وہ جانتے نہیں ڈار کس بلا کا نام ہے اور مارکسم جو ہے وہ کس پرندے کا نام ہے اور لاجیکل پازیٹیوزم کس کو کہتے ہیں ایکزسٹانشلزم کس کو کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کلین شیٹس ہیں ان کو آپ سادہ انداز میں واحض اور نصیحت کریں گے دو شرطیں ہوں گی ایک تو دل کے خلوص سے کریں یہ نہ ہو کہ آپ ان کو حقیر سمجھ کر اور دوس جما رہے ہو اپنی نیکی کی اگر یہ ہوگا تو ریپل کرے گا انسان کا زمین چاہے آپ کی زبان پہ نہیں ہے لیکن جو ہے دل دل کو پہچانتا ہے کہ یہ میرے اوپر دھوس کاٹ رہا ہے اپنی وہ ریپل کرے گا خلوص سے ان کی ادین و نسیحا یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں خیر کہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جس بات کی دعوت دے رہے اس پر ہو نہیں ہیں اپنی اس دعوت کو بھی ڈھیلے کا کر دو گے ڈھیلے کی اس کی اپنی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوئی تو میں چلوں گا اس سے یہ ہے واس اور تیسرا لیول ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ باقاعدہ ٹریننگ پا کر اور پیسے اور تنخواہیں لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے عیسائی مبلغین آ رہے ہیں بڑ بڑے بڑے فنڈ ہیں ان کے یہ جو مشن جو ہوتے ہیں حکومتوں کے بجٹ جتنے ہوتے ہیں ان کے بجٹ قادیانی مبلغین ہیں تو ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے جس طریقے سے انہیں پڑھایا جاتا ہے عام علماؤ سے بات نہیں کر سکتے جب تک کہ خاص اس موضوع پر ٹریننگ ان کو بھی نہ ملی ہو تو یہ چیزیں جو ہیں بہائی ہیں قادیانی ہیں پھر رہے ہیں یہ جو ہیں جو ایکسپرٹس بن کر آتے ہیں ان کا قابلہ جو ہے اس کے لیے آپ کو بھی وہ ٹریننگ حاصل کرنی ہوگی تب آپ کر سکیں یہ تین لیول ہو گئے تو. قرآن مجید میں ایک آیت میں ان کو جمع کر دیا گیا ادو الاسبیل رب قبل حکمت عزت الحسنت جادل بلتی احسن اپنے رب کے راستے کی طرف ملا وہ تبلیغ اور دعوت کے جو الفاظ آئے تھے اور اس کے تین بالحکمہ دانائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ فلسفے کے ساتھ دلائل کے ساتھ براہم کے ساتھ یہ ٹاپ موسٹ ایلیٹ انٹلیکچل مائنورٹی پھر ولوا عزت اچھا باس اچھی نصیحت لوگوں کو لیکن وہ دل سے نکلے گا دل پہ اتر جائے گا اس لیے کہ دماغ کا بیریئر نہیں ہے وہ پہلے لوگوں میں بیریئر ہے دماغ کا وہ دماغ کے بیرئر کو پیئرس کریں گے آپ تو پھر ان کے دلوں تک پہنچیں گے وہ نہ نہیں پہنچ سکتے وہ پردہ بہت بڑا ہے لیکن یہ دوسری لیول جو عوام لوگ ہیں ان کے دلوں میں وہ حجاب ہے ہی نہیں وہ بیریئر ہے ہی نہیں تو دل سے نکلی بات دل پر جا اتر تھی. لیکن اچھا باز اور اس پر عمل من احسن من من اننی من اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور عمل یہ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں بھائی میں کوئی بہت بڑا مدعی نہیں ہوں کہ میں کوئی روحانت کے بڑے روح اونچے مقام پر ہوں میں علم کے بہت اونچے کچھ نہیں بھی؟ میں بھی عام مسلمان ہوں تو میں بھی اسلام کی دعوت دے رہا ہوں اسلام کی طرف عمل کرنے کی میں کوئی اپنے آپ کو کوئی سپر ہیومن نہیں سمجھتا میں نے تو آپ کو کئی دفعہ نوٹ کرایا کہ حضور نے کبھی اپنے آپ کو سپر ہیومن کی حیثیت پیش نہیں کیا اسی معاذ میں جبل کی حدیث میں الفاظ موجود ہے نا کہ جب بھگت معاذ نے ارس کیا کہ حضور یہ کہ رات بھر کے سفر کی وجہ سے وہ جو جو بے خوابی کا ہے معاملہ اس لیے لوگ فجر کی نماز پڑھ کے جب چلے ہیں اونگ گئے اونگ رہے ہیں اس لیے ان کی وہ جو ہے وہ اونٹ نہیں آیا اونٹ جو ہے اب وہ بے بہار ہو گئے جب وہ ان کا جو سارمان ہے وہ اونگ رہا ہے تو کیا ہوگا جو سوار اونگ رہا ہے تو موٹنی کو تو آزادی ہے وہ ناشتہ کرے ادھر سے اسے کی کر کے درخت آگے ادھر جائے گا مارے گی پھر چل پڑے گی پھر آگے چلے گی اس پر حضور نے کیا فرما انا کن تو ہاں بھائی میں تو خود بھی اونگ رہا تھا حضور نے یہ نہیں کہا یہ کیسے کیوں کیوں اونگ رہے ہیں میں بھی اونگ رہا تھا جو بشری تقاضے ہیں وہ مجھ پر نہیں لہذا اس پہلو سے یہ ہے کہ جو بھی عام آدمیوں کے اندر عام آدمی بن کر دعوت دو انہیں یہ نہیں کہ ان کے اوپر اپنے تخوا اور اپنے زہد اور اپنے جو ہے کوئی درجہ احسان اس کا کوئی روک گاٹ اور تیسرا یہ جدال مناظرہ مجادلہ مناظرہ آپ کو کرنا پڑے گا عیسائیوں سے مناظرہ جیسے پچھلی صدی کے اندر بلکہ اس سے بھی پچھلی میں کیونکہ وہ تو انیسویں صدی کا اختتام تھا جبکہ کہ مولانا رحمت اللہ کے رانوی رحمت اللہ علیہ نے فینڈر کو شکست دی ہے ہندوستان میں ورنہ تو اگر وہ بات نہ ہوتی تو شاید ہندوستان کے سارے مسلمان عیسائی ہو جاتے کہ فینڈر تو چلا تھا کلکتہ سے چل کر اور دلی تک آ گیا اور ہر جگہ بڑے شہر میں اس نے علما کو شکست نہیں دی اس لیے کہ ہمارے علماء بائبل پڑھتے ہی نہیں نہ تورات پڑھی نہ انجیل پڑھی وہ آتے تھے تیاری کر کے پورے قرآن مجید کا ماسٹر ہو کر عربی زبان کے اندر وہ بڑے ہو کر آتے تھے تیار ہو کر آتے تھے تو کیسے مقابلہ کر لیں اس کے لیے تو تیاری ہونی چاہیے پہلے اگر وہ آپ کے قرآن پر حملہ کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجین کے کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر آپ جھول دکھا سکتے ہو تب چپ ہوں گے نا اس دور میں ہمارے ہاں شیخ احمد دیدات نے وہ کام کیا اب جو ہے آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر ذاکر نائک وہ کام کر رہا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو ہندو مت کے خلاف بھی اور ان کی کتابوں سے جو ہے ان کے حوالوں سے ان پر ہجرت قائم کر رہے ہیں یہ جو ہے جادل ہم ملتی احسن لیکن گالی بت دینا وہ تمہیں گالی دے تم گالی بات دینا وہ اللہ کو برا بلا کہ معبودوں کو برا بلا مت کہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی حمیت بڑک اٹھے نہیں سنتے تمہاری بات نہیں بلکہ یہ ہے کہ اس کے لیے جادل ہم ملتی احسن اچھے طریقے سے ان کے بھی جذبات و احساسات کا پاس کرتے ہوئے اس پول کے ساتھ تو یہ دوسرے لیول کے جہاد کے تین سب لیول ہو گئے دعوت و تبلیغ ایلیٹ کو نمبر ایک دعوت و تبلیغ اباب الناس کو نمبر دو اور نمبر تین جو ہیں بگڑے تگڑے جو آ کر جو تو در حقیقت انہیں تو تنخواہیں ملتی ہیں اسی بات کی کہ مسلمانوں کو گمراہ کرو تو ان کا مقابلہ تو ان کا مقابلہ جو ہے انہی کی جگہ پر اسی میدان میں آ کر کرنا اب آئیے تیسرا لیول ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا یہ سب سے مشکل ہے یوں سمجھئے کہ یہ درخت ابھی چوٹی کو پہنچ رہا ہے نظام کو بدلنا انقلاب برپا کرنا ہر نظام کے ساتھ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں لوگوں کے جس کو آپ آج کر پڑھتے ہیں عام طور پر اسٹیٹس کو وہ لوگ جو ہیں جن کے وفادات ہیں وہ چاہتے اسٹیٹس کو ہو رہے یہ ہمارا نظام جو ہے کوئی نہ چھیڑے جاگیداری نظام ہے کبھی جاگیدار پسند کرے گا کہ ہمارے نظام کو ختم کیے جائے ناممکن جو بھی نظام دنیا کے اندر ہے اس کے ساتھ ویسٹن انٹرسٹ اور مراحت یافتہ طبقات ہوتے ہیں وہ طبقات جن کو خاص مراحت اس میں حاصل ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اپنی مراحت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے یہاں تصادم کرنا پڑے گا فزیکل تصادم ہوگا اس سے پہلے کیا تھا اندر ہی اندر آپ کے ایک ہو رہا تھا جہاد نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف تو جو اندر ہی اندر تھا نا دوسرے نمبر پر جہاد ہو رہا تھا نظریات کے خلاف باطل عقائد کے خلاف اس میں جنگ تو نہیں تھی اس میں تصادم نہیں تھا ظاہر ذرا یہ کہ کوئی آپ کو گالی دے جائے گا کوئی آپ کو جو ہے برا بلا کہہ دے گا مارے ہی تو نہیں تھی نظام کو بدلنے کے لیے تو ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان میں آنا پر اس کے بھی تین لیول ہیں پیسو رس اگر وہ تمہیں تمہیں پرسیکیوٹ کریں ٹارچر کریں برداشت کرو وداؤٹ این جو بارہ سال تک مکے میں حکم یہی تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں اور چاہے تمہیں زندہ جلا دیں یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریٹیلیٹ یو آر نوٹ الاؤڈ ٹو ریز یور ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس اس تصادم کا پہلا مرحلہ یہ تھا اور یہی اصل میں جو کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی ہے اس سیرت کو سمجھائی نہیں ہے لوگوں نے پڑھی میری کتاب منہج انقلاب نبوی کیا انقلاب کا منہج کیا تھا کیا اس کے مراحل تھے بارہ برس تک آرڈر آف دی ڈے نو ریٹیلیشن ٹیک آل پروشن ویدر اٹ از وارمل کسی نے آ کے آپ کو گالی دی ہے کسی کا پاگل ہو گیا کسی دماغ خراب ہو گیا اور حضور سے کہا گیا یہ پاگل ہو گئے مجنور ہے سب کہا گیا برداشت کرو اے محمد صبر کرو فسم صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچی ہمیں معلوم ہے اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر کے آخر میں ہمیں معلوم ہے اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ کہتے اس پر آپ کا سینہ بھجتا ہے اندر سے دکھ ہوتا ہے یہی تھے جو میرے قدموں میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے, یہی جو آسادق الامین کہتے تھے مسہور کہہ رہے ہیں رجل چاہے وہ فزیکل ہو, ہو جھیلو بردان اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جبکہ کافی تعداد ہے ناؤ یو کین چیلنج دی ہے دو چار آدمی دو چار سو آدمی سے سسٹم چینج نہیں ہوتا چیلنج نہیں ہو سکتا آج کل کے حساب سے لاکھوں آدمی چاہیے اب اگر آپ کو اندازہ ہے اب آپ اس نظام کے خلاف کوئی حرکت کیجئے عملی ایکٹیو رجسٹنس سے کہتے ہیں. اور پھر تصادم ہوگا تصادم میں جانے دینے کو لیے تیار رہو میدان میں آ جاؤ چاہے وہ دو طرفہ تصادم ہو جیسے کہ حضور کی سیرت میں نظر آتا ہے چاہے آج کے دور میں ایک خاص شکل آئی ہے یک طرفہ تصادم یک طرفہ جنگ آپ نہ مارے کسی کو سسٹم کو بلاک کر دیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ دھرنا دیں گے یہ کریں گے گھیرا کریں گے یہ کام جو ہے یہ آج کے دور میں یہ نئی شکل پیدا ہوئی ہے بجائے دو طرفہ جنگ کے یوکرائن میں اسی طرح انقلاب آ بھاگ گیا وہ جو سدر تھا اسے بھاگنا پڑا جب سیلاب آ لوگوں کا اور پارلیمنٹ کے اوپر حملہ آور ہو گیا تو وہ بھار پچھلے دروازے سے جان بچاتا یہ جی آرجیا میں ہوا یہ لیٹن امریکہ میں کئی ممالک میں ہوا یہ ہو رہا ہے تو یہ ہے لیکن اپنی جان دینے کو تو تیار رہنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت جو ہے حکم دے اور آپ چل گولیاں چلے دے دو جان تو جان دی دی ہوئی اسی کی تھی تو یہ ہے کہ حق زیادہ ہوا تو یہ ہے جہاد سے اب قتال آ گیا یہ ہے آخری دبار. گویا کہ میں نے آٹھ نو منزلیں آپ کے سامنے بیان کی جہاد کی تین جو لیولز تھے اس کے اوپر ایک ایک پر تین تین جہاد دس کے خلاف جہاد ابلیس اور اس کی ضروریت کے خلاف جہاد بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف دعوت و تبلیغ ایلیٹ کو پڑھے لکھے لوگوں کو ذہین اقلیت کو عوام کو اور جو بگڑے تگڑے بگاڑنے کے لیے جو تنہا لیتے ہیں وہ اور پیٹ پر رہتے ان سے مناظرہ اور انہیں شکست دینا اور پھر میں نظام کے خلاف جن دو جو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس اور پھر جان ہتلی پر رکھ کر میدان میں یہ قتال کا مرحلہ ہو جائے گا جو سب سے اونچا ہے اس لیے میں نے سورہ سب کی وہ آیت بھی آپ کو سنائی کہ ان اللہ تعالیٰ کو تو اپنے ان بردوں سے محمد ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا کہ شیشا پلائی ہوئی دیوار ہے اب آپ نے سمجھا کہ وہ تین جو تین منزلہ عمارت ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ پہلی منزل سے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے نا سیڑھی چڑھنے کے لیے طاقت چاہیے وہ جہاد کا پہلا مرحلہ ہو گیا دوسری منزل سے اوپر جانے کے لیے پھر آپ کو سیڑھی چاہیے یہ جہاد کا دوسرا مرحلہ ہو گیا پھر اس کو آخری منزل تک جانے کے لیے پھر سیڑی چاہیے وہ سیڑھی چلی آ رہی ہے یہ جہاد ہے اب آخری بات ہتھیار کیا ہے آپ کے پاس نفس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہتھیار کیا ہے قرآن قرآن پڑھو, پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو اسے اپنے اندر اتارو اتارو اتارو, اتارو قبل کلیلہ کس بن ہو کلیلا اور قرآن ترتیلا یہ قرآن نور ہے جتنا نور اندر جائے گا تاریکیاں چھٹتی جائیں گی اور نور بڑھا اور تاریکیاں ختم ہوئی اور نور بڑھا اور ختم ہوئی جہاد کیا ہے بذریعہ قرآن دعوت تبلیغ میں کیا ہتھیار قرآن قرآن کے ذریعے ہی قرآن میں حکمت ہے ظال کما لب و کام حکم قرآن سے حکمت سیکھو اور حکمت کی سطح پر دعوت تبلیغ دو قرآن سے واز حاصل کرو اور اس واز کے ذریعے سے دعوت و تبدیل دو قرآن مجید سے سمجھو کہ مشکل کے کی خلاف کیسے مناظرہ ہوا منافقین کے کی خلاف کیسے ہوا اہل کتاب کے کی خلاف کیسے ہوا قرآن میں ہے اس کے حوالے سے کیا ہے یہ گویا کہ دونوں تینوں لیولز کے اوپر ہتھیار کیا ہے قرآن اسی لیے سورہ الفرقان میں فرمایا گیا فلاطرین جہاد اے نبی آپ ان کافروں اور مشرقوں کی بات پر نہ چاہیے اور جہاد کرتے رہیے ان کے خلاف جہاد البیرا اس قرآن کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد مٹکے میں جو جہاد ہو رہا تھا چاہے وہ نس کے خلاف تھا چاہے وہ باطل عقائد کے خلاف تھا باطل نفزیات کے خلاف تھا وہ کیا تھا جہاد میں کے ذریعے سے اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے پہلی سطح کے جہاد کے لیے بھی کسی جماعت یا کسی اجتماعیت کی ضرورت نہیں ہے وہ تو آپ کو اپنے ہی اندر سے جو ہے جنگ کرنی ہے میں آپ کے نفس کے خلاف نہیں جہاد کر سکتا آپ میرے نفس کے خلاف نہیں کر سکتا البتہ یہ ہے کہ اگر ایک جماعت ہو اس سے سہولت ہو جاتی ہے آپ بھی کشمکش میں لگے ہوئے میں بھی لگا ہوا ہوں تو میں دیکھوں گا ارے بھائی یہ میرا بھائی جو آگے نکل گیا تو میں بھی کروں اس نے اتنی بڑی بات کر لی تیس ہزار روپے تنخواہ لے رہا تھا بینک میں اس کو چھوڑ کر آ کر اب یہ دس ہزار پر کام کر رہا ہے میں بھی, بھی کر سکتا ہوں اللہ کرے مجھے بھی اللہ کو ہمت دے دے دوسرے مرحلے پر دعوت و تبلیغ کے لیے یہاں بھی جماعت لازم نہیں ہے ادارے ہوں جیسے ہماری انجمن خود دعوت القرآن قرآن مجید کی تبلیغ اور شاعت کے لیے اور انجمن بنتی ہیں. آئی آر ایف آج ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن آئی آر ایف جو ہے بھی بہت بڑا ادارہ بن گیا ہے. وہ ادارے انسٹیٹیوشنس انسٹیٹیوٹس یہ کافی ہیں تیسرے مرحلے پر آ کر اب جہاد بل کے بعد جہاد میں جہاد بالید یکج طاقت کے ساتھ تلوار کے ساتھ یہ جہاد جو ہے یہ ہے جس کا نام کتا ہے اور اس کے لیے شرط لازم ہے جماعت یہ انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا یہ اداروں کے ذریعے جماعت سبوتا والی جماعت بل جما ان کو خمشد اللہ امر علی بننا بل جماعت ہے وہ سم ہے وہ تا وجرت میں مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جماعت کی شکل اختیار کرو حکم سنو امیر کا اور اطاعت کرو اور اس شکل اس جماعت کے ساتھ جہاد بھی کرو اور بھی کرو یہ اثر میں آخری درجے کے لیے لازم علیکم یہ لازم ہے ہاں پہلے درجے کے لیے ضروری نہیں ہے دوسرے درجے کے لیے ادارے کافی ہیں ادارے ہیں انسٹیٹیوٹ ہیں انجمنے ہیں فاؤنڈیشنز ہیں وغیرہ وغیرہ نشر و کے ادارے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن تیسرے لیول کا جہاد وہ تو جماعت کی شکل میں ہوگا اور جماعت اگر حضور کے نرشے قدم پر قائم کرنی ہے تو وہ بیعت کی بنیاد کروں بیت کرو مجھ سے میرا ہر حکم سنو گی اربان ہوگی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ مک علیہ حدیث ہے حضرت عبادہ ابد صابت شرماتے ہم نے بیٹھ کی تھی اللہ کے رسول سے آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطلاع کریں گے چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو چاہے ہماری طبیعت عبادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ حضور آپ نے نو وارد کو ہم پر امیر بنا دیا ہم آپ کے پرانے خالم تھے یہ کیسے ہوا نہیں آپ کا پریروگیٹم ہوگا یہ جس کو چاہے بنائیں اور جس کو آپ امیر بنائیں گے اس کا بھی حکم مانیں گے, اس کی اطاعت کریں گے. یہ تو جماعت کا نظم ہوتا برانچنگ ہوتی ہے ایک, ایک ٹوٹل ہے کے ہوگی ہاں جو جو ہو ہمارے نزدیک اسے بیان ضرور کر دیں گے ڈریں گے نہیں کہیں گے لوگ ان کو آئی تو پاگل دماغ خراب ہو گیا ان کا یہ کیا بات کرنا جہاں بھی ہوگے لیکن اس کے بعد جو بھی حکم ہوگا امیر کا اس کے کریں یہ ہے اس نقشے میں جو کمی رہ گئی تھی سہ منزلہ عمارت اس سہ منزلہ عمارت میں آج ہم نے ایک سیڑھی کا اضافہ کیا وہ جہاد ہے اور ان تین لیولز کے اوپر جہاد میں جو اصل ذریعہ ہے وہ قرآن ہے اس کے ذریعے سے دو لیولز کے اوپر جہاد اور تیسرے پر آ کر جان گھر پر رکھ کر چاہے دو طرفہ جنگ اور چاہے ایک طرفہ جنگ اپنی جان دینے کے لیے تیاری کرنی پڑی ہوگی بارک اللہ و فلقرآن عظیم وفا علی الحکیم